الحمدللہ پچھلی دفعہ قرآن لیکچر نمبر ایٹی ون کے تحت المائدہ کی آیات نمبر فورٹی فور سے لے کر ففٹی تک یعنی کل سات آیات کی روشنی میں خلافت قرآن سے متعلق میں نے تقریبا ساٹھ منٹ کی گفتگو کی تھی اور پرٹیکولر اس میں ایک ہی آیت ایک ایک لفظ کے فرق کے ساتھ تین دفعہ ریپیٹ ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم و ملم یشکم بماض اللہ فلاکرون جو لوگ اللہ تعالی کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں پھر تھوڑی دیر بعد یہ آیت آئی تو ہم کا کی جگہ یا ہم و وہی تو ہیں ظالم اور اگر اس کو دقت نظر سے دیکھا جائے گا تو ظالم سے مراد مشرک کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مقابلے پر کسی اور کے رولز کو اور قوانین کو اہمیت دیتا ہے تو یہی تو شرک ہے اور تیسری دفعہ پھر ریپیٹ ہوا ہم الفاسقون ایسے ہی لوگ فاسق ہیں جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو آج کا لیکچر جو ہے وہ پچھلے لیکچر کے فیڈ بیک کے حوالے سے ہے کیونکہ جب پچھلی دفعہ لیکچر دیا تو لوگوں کی طرف سے مختلف قسم کی باتیں سامنے آئیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج کی ریکارڈنگ میں وہ باتیں بھی میں انشاءاللہ شاء ایڈریس کر دوں اور آج کا لیکچر جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوگا پہلے حصے میں وہ پانچ بڑی کیوریز ہیں جو پچھلے درس کے حوالے سے تھیں لوگوں کے ذہنوں میں سوالات آئے میں انشاءاللہ ان کو ایڈریس کروں گا اور دوسرے حصے میں پانچ صحیح احادیث کی روشنی میں امر بالمعروف معروف و نہیںیر المنکر کے حوالے سے ہمارا کیا سٹانس ہونا چاہیے اس کو انشاءاللہ میں بیان کروں گا تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں وہ پانچ کیوریز پانچ بڑے پوائنٹس جو میں نے پچھلے درس کے حوالے سے خلافت قرآن اور انقلاب منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی اس میں ڈسکس کرنے ہیں ان میں سے پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام اس دنیا پر بغیر محنت کے قائم نہیں ہو سکتا اس کے لیے جد و جہد کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے پلیٹ میں رکھ کر اللہ تبارگو تعالیٰ نے کامیابی ہمارے ہاتھ میں نہیں دینی لیکن یہاں ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دنیا میں اسلام کے لیے کوشش کرتے ہوئے دنیاوی حکومت کا قائم ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے ہو بھی سکتی ہے اگر باقی ساری چیزیں درست ہیں تو ادروائز کسی بھی غلط طریقے سے حکومت پر قبضہ کر کے اسلام کو نافذ کیا گیا تو وہ وقتی اسلام ہوگا اس کی قرآن و سنت میں کوئی گنجائش نہیں جیسا کہ آج کل بعض دہشت گرد تنظیمیں خصوصاً اس پہ ٹاپ آف دی لسٹ القاعدہ جو ہے ان کی اکثریت کی فکر کیا ہے وہ الگ بات برال جو ان کی باتیں سامنے آتی ہیں جس طریقے سے وہ دھڑا دھڑ اہل قبلہ اور اہل کلما پر کفر کے فتوے اور تخفیر کا کام کرتے ہیں تو یہ نہایت ہی بری اور خوارش والا طریقہ ہے تو کامیابی یہ نہیں کہ دنیا میں حکومت حاصل ہو جائے ورنہ جتنے بھی امبیاء کرام علی مسلام ہمارے پیغمبر سے پہلے گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے اکثریت کو دنیاوی حکومت نہیں ملی مثال کے طور پر سید النا نو علیہ السلام صرف اٹھہتر بندے آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے باقیوں کو اللہ تعالی نے غرق کر دیا حکومت قائم نہیں ہوئی اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان پر صرف ان کے بھتیجے سعیدنا لوت علیہ السلام ایمان لے کر آئے اور چند ان کے گھر والے باقی اکثریت نے ان کا انکار کیا کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی لوت علیہ السلام پر صرف دو بیٹیاں ایمان لے کر آئے آپ کو پتہ ہے یہ ڈیٹیل کے ساتھ قصہ کئی جگہ پرانے پاک میں آیا ہے اور تو میں اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے لوت علیہ السلام کو بھی کوانٹٹی میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو یہ جملہ یاد رکھیں کہ کوانٹٹی از ناٹ اتھارٹی ان اسلام کوالٹی از اتھارٹی بہت زیادہ لوگوں کا اٹیچ ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے کامیابی یہ ہے کہ بات سچی ہونی چاہیے چاہے چند لوگ ہوں کیونکہ آج مسلمانوں میں ایسے مکبے فکر بھی ہیں جو یہ دعوی کرتے ہیں کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں یہ ہمارے ہاتھ پہ ہونے کی نشانی ہے تو حق پر ہونے کی نشانی اگر تعداد ہوتی تو آج 1.75 بلین کرسچنز جو مسلمانوں سے بھی زیادہ ہے پونے دو ارب وہ حق پر ہوتے ہیں تعداد کے اعتبار سے لیکن ان کے گمراہ ہونے میں ہمیں کوئی شک ہی نہیں ہے ان کی اپنی کتابوں سے بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ اور اس فائنل ٹیسٹمنٹ کی روشنی میں بھی ان کے عقائد اور نظریات وہ نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم فرمائے تھے تو کوانٹٹی از ناٹ اتارٹی کوالٹی از اتھارٹی بخاری میں ایک حدیث ہے کہ قیامت والے دن بعض انبیاء کرام علیم السلام اس حال میں آئیں گے کہ کسی کے ساتھ چار امتی کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک اور کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا اکیلے آئیں گے کوئی ایمان نہیں لایا ہوگا تو کیا وہ انبیاء ناکام ہوگے نہیں انبیاء کامیاب ہوئے ان کی قومیں اور امتیں ناکام ہوئی نبی کبھی ناکام نہیں ہوتا دنیاوی حکومت اگر دلیل ہوتی تو ان انبیاء کو بھی حکومتیں ملتی عیسیٰ علیہ السلام صرف بارہ بندے ان پر ایمان لے کر آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی ان کو زندہ اٹھایا حکومت قائم ہونا تو بڑی دور کی بات تو اس بات کو سمجھ لیجئے پوائنٹ نمبر ٹو منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ و وسلم یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے جو اللہ تعالی نے ہمارے امام امام کائنات سعید والآخرین شفیع رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور ہمیں کیٹیگوریکل مینشن کر دیا لقد کان لکم کی رسول اللہ اس حسنہ حسن بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کوئی شارٹ کٹ ایڈاپٹ نہیں کیا جائے گا نظام خلافت کو قائم کرنے کے لیے اس منہج سے ہٹ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا جو تین بڑے بڑے سٹیپس پر مشتمل ہے جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کیے تھے ڈیٹیل کے ساتھ اور اللہ تعالی کا یہ وعدہ ہے ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کوشش ضرور کریں گے شارٹ کٹ کوئی نہ استعمال کریں قیامت سے پہلے پہلے ایک دفعہ پوری دنیا پر اسلام نے حکومت کرنی ہے ابھی تک ایسا موقع نہیں آیا لیکن قیامت سے پہلے سنبی دعود میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے امام مہدی والے چیپٹر میں جو متفقن علیہ ہے اہل سنت اور اہل تشید کے ہاں یہ حدیث صحیح صنعت کے ساتھ مسند امام احمد میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری اولاد میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص میرے ہی نام پر محمد نام پر پیدا نہ ہو جائے اور پوری دنیا کو انصاف سے وہ بھر دے گا اور اللہ تعالیٰ نے عادہ فرمایا پرانے پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کم از کم تین دفعہ یہ آیت آئی ہے تھوڑے تھوڑے فرق سے سورہ اسب کی آیت نمبر نو ارس اللہ رسول بل ہدا ودین الحق ہی رحو الدینی وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبوض فرمایا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے خواہ مشرک اس کا برا مان جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے یہ دین اس قرآن کے نظام کو پوری دنیا پر غالب ہونا ہے انشاء اللہ تعالی اس حوالے سے آج کے اس ماڈرن دور میں کس طریقے سے حکومت میں نظام خلافت قائم ہو ہماری جو مختلف گورنمنٹس موجود ہیں اس کے حوالے سے جس شخصیت نے سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ انقلابی کام کیا ہے آج کے دور کے اعتبار سے وہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی پرسنالٹی ہے ان سے جو اجتہادی غلطیاں ہوئیں الگ بات یہ ہے کہ جس کی پوزیٹیو بات اچھی بات ہو وہ لے لینی چاہیے باقی دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس سے کوئی غلطی نہ ہو انبیاء کرام علی مسلام ہی معصوم ہے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو اس غلطی کی وجہ سے اس کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا جائے یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی تین کتابیں ہیں جو نظام خلافت کے اعتبار سے بہت اہم ہیں ان کو پڑھنا ان میں سے پہلی کتاب ہے مسلمانوں پر قرآن حکیم کے پانچ حقوق یہ داکھوں کی تعداد میں چھپ چکی ہے اور مختلف زبانوں کے اندر دوسری کتاب ہے رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ڈاکٹر صاحب کے لیکچرز تھے جو منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کافی موٹی کتاب چھپی تھی پھر اسی کو مختصر کر کے ریوائز فارم میں رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم اس نام سے یہ چھپی ہے اور تیسری پرٹیکولر پاکستان کے حوالے سے پاکستان میں نظام خلافت کیا کیوں اور کیسے وہ نظام خلافت کیا ہو کیسے لایا جائے اس کی شکل کیا ہونی چاہیے اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو ہے اس کتاب کے اندر یہ کتاب میں نے الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھی ہے مجھے تو بہت پسند آئی ہے پوائنٹ نمبر تھری پران و سنت کی روشنی میں الا وجہ بصیرت میں جس رزلٹ پر پہنچا ہوں نظام خلافت کے حوالے سے کہ جتنی بھی تنظیمیں اس وقت دنیا میں کام کر رہی ہیں چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کر رہی ہوں کتاب کے حوالے سے کر رہی ہوں خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ان تنظیموں کو اگر کسی نے چیک کرنا ہے کہ ان کا منہج اسی منہج پر ہے کہ جو منہج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا اور جس منہج کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا تو اس کے لیے تین لٹمس ٹیسٹ باقی دل کا معاملہ اللہ کے سپورت اخلاص تو کسی تھرمامیٹر سے چیک نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے یہ تین پوائنٹ پائے جاتے ہوں تب بھی کسی انڈیویجول کے اندر کوئی اندر خرابی موجود ہو وہ ہمارا کام نہیں ہم تو صرف ظاہر پر فتوا لگا سکتے ہیں باطن کا معاملہ اللہ کے سپورت اللہ اپنے انبیاء کو وہی کے ذریعے بتا سکتا ہے اس کے علاوہ کسی کو نہ کوئی کشف ہو سکتا ہے نہ کوئی وہی نازر ہو سکتی ہے یہ ختم نبوت کے خلاف ہے میں اس پہ کافی دفعہ پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں تو تین لٹمس ٹیسٹ ان میں سے پہلا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ وہی تنظیم خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے مخلص ہے اور صحیح منہج پر ہے جس کی بنیاد اس کتاب پر لوگوں کو دعوت الاقرآ دے رہی ہو اور اسی کا راگ اللہپ رہی ہو دعوت الاقرآ رجوع ال قرآن،, قرآن،, قرآن کے ذریعے تذکیر قرآن کے ذریعے تبشیر قرآن کے ذریعے نصیحت دعوت ار القرآن اور سنت جو ہے وہ اسی میں داخل ہے میت رسول فقت اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا اسی قرآن نے سنت کی طرف گائڈ کیا لیکن سنت اور حدیث کی کتابیں ہماری ٹیکسٹ بک نہیں ہیں وہ ریفرنس بکس ہیں ہماری جو ٹیکسٹ بک ہے وہ یہ قرآن ہے اس قرآن کا درس ہو اسی کی دعوت ہو اس کی ریل میں جتنی حدیثیں مرضی بیان کی ہے جو صحیح صنعت کے ساتھ آئی ہیں تو یہ پہلا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ دعوت ال قرآن ہونی چاہیے اس حوالے سے تین آیات بہت اہم ہیں میں ضروری سمجھتا ہوں یہیں پر بیان کر دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الانام کی آیت نمبر انیس یہ پہلی آیت و اویہ حاضل قرآن احموب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ نے مجھے قرآن اس لیے وہی کیا کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں تبلیغ کر دوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اس کتاب پر عمل کرے اور اسی کی لوگوں کو تبلیغ کرے دعوت ال دوسری آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیٹاگوریکل حکم ہوا سورہ قاب کی آخری آیت میں پینتالیس نمبر آیت میں فضکر بل قرآن خواب وحید اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے آپ دعوت و تبلیغ کیجئے ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ اس کتاب کے ذریعے آپ نے نصیحت کرنی ہے اور تیسری آیت جو میں سمجھتا ہوں اس پر ضرب سنام ہے جس پہ مسئلہ نمبر دو کے نام سے میری کم از کم ایک گھنٹے کی گفتگو ہے اور وہ ہے سوریہ المران کی آیت نمبر 164 بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ اس بات رسولہ من ان یتل علیہم آیاتی ہی وزقی ام ویو الکتاب اب الحکمت و انکان ام قبل الرفیبین بے شک اللہ کا احسان ہے مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا جو اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تجزیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم سکھاتے ہیں اور بے شک اس کتاب کے آنے سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے کون صحابہ کرام علی مردوان اس کتاب سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور ہم قرآن آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں کیونکہ ہم قرآن نہیں پڑھتے قرآن پڑھیں گے تو گمراہی سے بچ کر ہدایت کے راستے پر آئیں گے تو یہ تین آیات تھیں اس کانٹیکس میں یہاں پر یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ میرا ایک پورا ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپر نمبر فور کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم جس میں میں نے پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ پچاس آیات کی روشنی میں بیان کیا ہے ٹین سٹیپس میں اور اسی کو پھر میں نے ایک لیکچر کے فارم میں بھی ریکارڈ کروایا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دو گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے قرآن پاک کے حوالے سے تو یہ میں ساتھ حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ آج اتنا ٹائم نہیں کہ اس کو ڈیٹیل سے ایڈریس کیا جائے تو دو پوائنٹ کون سے ہوئے کسی بھی تنظیم کو چیک کرنے کے پہلے دو پوائنٹ کہ وہ ہر کے راستے پر ہے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ دعوت عید القرآن کر رہی ہو قرآن کو بنیاد بنایا ہو اسی کتاب کے ذریعے دعوت و تبلیغ کر رہی ہو کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کے ذریعے نہیں اور دوسرا لیٹمس ٹیسٹ اس کو چیک کرنے کا وہ ہے کتاب کہ کتال پر وہ تنظیم بات کرتی ہو کتاب کی دعوت دیتی ہو کیونکہ کتا از دا سمم بونم آف اسلام امین کانٹ کی فلاسفی میں کسی بھی فلسفے کی جو سب سے اونچی اچھائی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے سممم بونم ہائیسٹ گڈ اسلام کا سمم بونم اس قرآن کی روح سے ہے کتاب جو نہیں انل المنکر کا سب سے اونچا درجہ ہے کہ کوئی شخص اپنے دین کو اتنا سچا سمجھے کہ اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو ہو سکتی ہے آج موضوع نہیں ہے اس پہ میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر پچیس کے نام سے چالیس منٹ کی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر قتال کی اہمیت اور مسلمانوں کی اور اہل قبلہ کی تکفیر کی مذمت کیونکہ اس میں بھی دو ایکسٹریم پائی جاتی ہیں کچھ لوگ قتال کی اہمیت دلاتے ہوئے وہ جو آیات صحابہ کرام علی مردوان کے زمانے میں نازل ہوئی تھی ان کو پڑھ کے آگ کے مسلمانوں کو منافع ڈکلیئر کرتے ہیں تو وہ بھی غلط ٹریک پہ ہیں. اس میں درمیان کا راستہ کیا ہونا چاہیے میں نے اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تو یہ دوسرا لٹمس ٹیسٹ ہوا اس تنظیم کا اور تیسرا لٹمس ٹیسٹ یہ میرے جیسا منصف مزاج بندہ ہی بیان کر سکتا ہے میں کوئی اپنے تکبر کی بات نہیں کر رہا کیونکہ میں نے بھی پہلے اسی طریقے سے مار کھائی ہے کہ وہ تنظیم جو ہے وہ ہونی چاہیے جس کو کربلا اور فکر حسین کی سمجھ ہو. اس میں آ انشاءاللہ ان تعالیٰ اکثر تنظیمیں ویسے ہی فارغ ہو جائیں گی جس کو سیدنا حسین کی سمجھ نہیں آئی نا نہ اور وہ بات کرتا ہے خلافت کی تو وہ اپنے دعوے میں سو فیصد جھوٹا ہے اور آج میرا یہ جملہ اول زرعی کے طور پر اپنے پاس سنبھال لیں کہ فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے فکر حسین تحریک خلافت کی ہو ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو کیوں کھڑے ہوئے تھے میدان میں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا ٹائٹل دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار تو کیا حضور کے نواسے ہونے کی وجہ سے نہیں نہ ہی انہوں نے حضور کی زندگی میں کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا تھا بمشکل ساڑھے چھ سال عمر تھی اصل میں انہوں نے وہ بڑا کارنامہ کرنا تھا کہ جب بڑے بڑے ایمان والے صحابہ کرام علی امردوان شریعت کے فتوے کے اندر اندر یعنی میں کہتا کہ وہ اس سے باہر نکل گئے اپنی جان بچانے کے لیے مسلحت کا شکار ہو گئے اس وقت وہ شخص کھڑا ہوا اور کیسی ریسرچ کر کے اپنے خاندان کو لٹا کر قیامت تک کے لیے ایک حجت قائم کر دی کہ یہ جو کچھ بنو امیہ کی حکومت کر رہی ہے اس کو نبی کا نمازا انڈورس نہیں کر سکتا ورنہ وہ دین مان جاتا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جو اسٹیٹس تھا وہ کسی اور کا بھی نہیں تھا نہ ہو سکتا تھا باقی سارے لوگ بھی ساتھ مل جاتے کوئی فرق نہیں تھا حسین کے پیچھے کیوں لگے کہ ان کا ساتھ ملانا اس چیز کا ثبوت تھا کہ آل محمد نے ایکسپٹ کر لیا اس سسٹم کو اور وہ دین کا حصہ بن تھا کیا مت تک کے لیے ایک روشن مینار ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اس معاملے میں تو جو لوگ بھی فکر حسین کو نہیں سمجھتے سیدنا حسین کو باغی سمجھتے ہیں اور یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو خلافت کی الف بے بھی نہیں کرتا اور انشاءاللہ اللہ ایسی یزیدی پارٹی کبھی بھی خلافت کا نظام قائم کرنے میں کامیاب بھی نہیں ہوگی یہ حسینی منہج والے لوگ ہیں جو خلافت کا نظام قائم کریں گے کیونکہ آخری خلافت جو پوری دنیا پر علام منہج النبو قائم ہونی ہے وہ سیدنا حسین کی اولاد میں سے ہوں گے امام محمد مہدی رضی اللہ تعالی جنہوں نے قائم کر اسی پر میرا وہ ایکسکلوسو بلکہ میں اس کے لیے بولتا ہوں ایکسکلوسو لیکچر حسینیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ جس سے ایک دفعہ پوری دنیا کے اندر خصوصاً اہل سنت کے ایوانوں میں زلزلے آئے ہیں کہ ہمارے علماء نے ہم سے حق باتیں چھپا کر رکھی ہوئی تھی اور پردہ ڈالا ہوا تھا چند لوگوں کو بچانے کی خاطر اسلام کا جنازہ نکال دیا لیکن جی وہ چند شخصیات کے نام بیچ میں آتے ہیں حتا کے امام محمد غزالی جیسی شخصیت بھی ایال علوم میں لکھتی ہیں کہ واقعہ کربلا نہیں بیان کرنا چاہیے اس میں بڑی بڑی ہتھیوں کے نام آ جاتے ہیں یہ تو ظلم ہے یہ تو کتمان حق ہے تو میں نے الحمدللہ للہ دو گھنٹے بیس منٹ کی گفتگو حسینیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ کی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے اور میرے دو ریسرچ پیپر ریسرچ پیپر نمبر فائیو اے رافظیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیق کی جائے گا جس کی پروف ریڈنگ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے کی ہے جو دور حاضر میں حدیث کی فیلڈ میں ایک بہت بڑے عالم ہیں اور دوسرا ریسرچ پیپر فائیو بی کے نام سے یہ بھی اہل سنت پاگ ڈاٹ کام پر رکھے ہوئے ہیں وہ ہے واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ چالیس صحیح احادیث کی روشنی میں اور یہ تمام احادیث اہل سنت کی کتابوں میں سے ہیں جن میں سے اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں اس حوالے سے میں نے یہ بات ضروری سمجھی کہ آپ کو بیان کر دی جائے کہ فکر حسین جو ہے تحریک خلافت کی روح ہے کہ انہوں نے اس وقت اپنی جان لٹا کر یہ پروٹیسٹ قیامت تک کے لیے ریکارڈ کر دیا کہ بنو ہو کی حکومت وہ حکومت نہیں ہے جو اسلام کی حکومت ہونی چاہیے اور الحمدللہ یہ عادیث میں اس کی بشارتیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فرما دیا تھا مسند امام احمد میں جامعہ ترمزی میں سنبی دعود میں کہ میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور ہوگا پھر جابر حکمران آئیں گے اور پھر خلافت علام الحاج النبوہ آئے گی اور اسی ڈیٹیل کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے جابر حکمرانوں کا دور جو ہے وہ تقریباً آ اب ختم ہونا شروع ہوا ہے جب سے مسلمانوں کو آزادی نصیب ہوئی ہے کلونی ان کے جانے کے بعد اور انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ نشت ثانیہ اسلام کی جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے پوائنٹ نمبر فور چودہ اور پندرہ محرم الحرام چودہ سو تینتیس ہجری کی درمیانی رات دس دسمبر دو ہزار کو میں نے جب یہ لیکچر دیا تھا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ دو گھنٹے اور بیس منٹ کی گفتگو اس کے بعد پوری دنیا سے مجھے فون کالز ای میلز ریسیو ہوئیں اور لوگوں نے ڈسکشن کی اور اپریشیٹ کیا الحمدللہ 99.9 نائنٹی لوگوں نے جو نیوٹرل تھے باقی جن کے مفادات پر زد پڑی تو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ سینگ پھنسانے والا چکر ایک آپ کے علاوہ سب لوگوں نے اس کو پسند کیا الحمدللہ کتاب و سنت کے منج پہ چلنے والے لوگوں نے اس میں کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ شاید آپ نے یہ جو لیکچر دیا ہے یہ مولانا مودودی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب خلافت اور ملوکیت پڑھ کر دیا ہے تو میں آج آپ کے سامنے یہ بات بالکل ڈسکلوز کر دوں کہ اللہ کی قسم اس لیکچر دینے سے پہلے میں نے یہ کتاب کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا نہ مجھے اس کتاب کا ایز کوئی تعارف تھا یہ الحمدللہ میں نے کتابوں سننے سے تحقیق کر کے نظریے کو سامنے رکھا تھا یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ مولانا مودودی نے کتاب لکھی ہے خلافت اور ملوکیت تو وہ کتاب میں نے پھر اپنے لیکچر کے بھی تقریباً 6 مہینے کے بعد جون 2012 میں پڑھی ہے لیکچر تھا 10 دسمبر 2011 اور یہ کتاب میں نے پڑھی جون 2012 میں اور میں الاج جی بصیرت یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام میں جن لوگوں نے تاریخ کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا ہے ان میں سے اگر ٹاپ آف دا لسٹ کوئی پرسنالٹی ہے تو وہ مولانا محدودی ہیں اور ان کی یہ کتاب خلافت اور ملوکی ہے جن لوگوں نے اس کتاب کا جواب دینے کی کوشش کی آپ اگر اس جواب کو پڑھ لیں خصوصاً صلاح الدین یوسف صاحب جو دور حاضر میں الحدیث کے بڑے عالم ہیں ان کی فکر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارے الدیث کی فکر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سارے الحدیث ایسے ہوں گے بہرال وہ ایک ڈامیننٹ پرسنالٹی ہے جس بےحدہ طریقے سے انہوں نے اس کتاب کا جواب دیا ہے وہ انشاءاللہ اگر ان کا جواب کوئی پڑھ لینا تو وہ خود ہی اس چیز کا منتقد مطلب ہوگا کہ کتاب بڑی اچھی لکھی ہے کسی نے جس کا جواب اس طرح کا ادھورا ہے جواب تو ہے نہیں تھا اس کتاب کا اس کتاب میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس truth کو ریویل کیا ہے ایکسپوز کیا ہے کہ کیا وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے جو آج کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت سے خلافت کا نظام قائم کیا تھا اور تیس سال کے اندر اندر حکومت میں ایسی تبدیلیاں آئیں کہ وہ ساری بنی بنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جو ہے وہ ایک غلط راستے پر چل پڑی وہ کیا وجوہات اب اس پر کوئی قلم اٹھاتا نہیں تھا مدسین نے دیسوں میں چیزیں درج کر دی تھی تاریخ میں درج کر دی تھی لیکن ان کو ایک جگہ کمپائل کر کے امت کو حق بات بتانا یہ اہل حق کی ہی نشانی ہے تو انہوں نے الحمدللہ یہ بہت بڑا کام کیا اور آج جتنے لوگ مولانا مدودی کے ساتھ اٹیچ ہیں ان میں سے اکثریت وہی لوگ ہیں کہ جن کو مولانا مودودی کے خلاف کیا گیا تھا اس کتاب کی وجہ سے جس نے وہ کتاب ایمانداری کے ساتھ پڑھی اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ بات بالکل ٹھیک لکھی ہے انہوں نے تو وہ کتاب جو ہے اس حوالے سے ایک اہمیت کی حامل ہے اگر اس کتاب کو پڑھا جائے خلافت اور ملوکیت اور اس میں جو کمزوری تھی وہ الحمدللہ میں نے دور کر دی ہے اللہ کے فضل سے اس پر اعتراض تھا کہ اس میں تاریخی حوالے ہیں ہم نے وہ تمام حوالے اپنے ریسرچ پیپر نمبر فائیو دی واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ چالیس آدیث کی روشنی میں جو مولانا مودودی نے تاریخ اہل سنت سے حوالے دیے تھے حالانکہ جب اپنی جزیدیت پر اترنا ہوتا ہے تو یزید کے بارے میں بے صنعت واقعات اسی تاریخ سے نکل کرتے ہیں اور اگر اسی تاریخ سے کوئی بندہ بنو میاں کے پول کھول دے تو کہتے ہیں تاریخہ والا تو میں نے یہ اعتراض اب قیامت تک کے لیے الحمد ختم کر دیے اللہ کا شکر ہے بڑے بڑے علماء جو فضائل یزید پر لیکچر ریکارڈ کروا رہے تھے سعودی عرب کے پیسوں پر پلنے والے وہ بھی الحمد اس کا جواب دینے سے قافر آ چکے ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے کیونکہ اس کا جواب دینے کا مطلب ہے کہ بخاری اور مسلم کو آگ لگانی پڑے گی کیونکہ حدیثیں تو بخاری مسلم سے بیان ہوئی ہیں یہ نہیں ہے کہ رفول کی دہن کی حدیثیں بخاری مسلم سے مان لی جائیں اور یہ حدیثیں نہ مانی جائیں یہ تو دو نمبر پالیسی ہے نا تو مولانا ادودی پر یہ اعتراض جو تھا کہ یہ تاریخ کے والے ہیں تو میں نے الحمدللہ وہ فائیو بی ریسرچ پیپر میں تمام حوالے حدیث کی کتابوں سے دے ہیں اب اگر کسی نے اس کو ماننا ہے تو ٹھیک جس نے نہیں ماننا تو پھر اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے کہ میں منکرین حدیث ہوں یہ نہیں ہے کہ چاند حدیثیں منکرین حدیث اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں پوائنٹ نمبر فائیو پچھلی دفعہ میں نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ اس وقت جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان میں سے میرے نزدیک سب سے قریب جو منہج انقلاب نبوی کے تحریک ہے وہ ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی فکر پہ ہے آج میں نے اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو بھی کی ہے یہ میرا تجزیہ ہے کسی کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور یہی اشتہار کی خوبصورتی ہے کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن زلائل کے ساتھ بغیر زلائل کے نہیں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ کی پرسنالٹی کو جان بوجھ کر کنٹراورشل بنایا گیا اب میں کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم کا رکن بھی نہیں ہوں اور نہ میں نے ان کے ہاتھ پر کوئی بیعت کی ہوئی ہے میرا کام ہے حق بات کو پہنچانا اور مجھے کس چیز نے مجبور کیا کہ میں ان کا نام لوں یہ قرآن پاکی آئے جس کے تحت میں نے مجھے والا لیکچر بھی دیا تھا سورت البکرا کی آیت نمبر ہے ون کانٹیکسٹ میں حدیثیں بھی بخاری مسلم میں بہت ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الزیناتا بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں ہدایت کی روشن نشانیوں میں سے وہ چیزیں جو اللہ نے نازل کی ہیں اللہ نے کیا نازل کیا کتابیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سنت نمباد ماں بناس اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو بیان کر دیا فل کتاب اپنی کتاب میں اولا یل انہم اللہ ان پر اللہ کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت جو ہاتھ بات کو چھپا لے یہ اللہ فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار آٹھ سو بارہ نمبر حدیث میں کہ مار کو باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ امار کو دوزخ کی طرف بلائیں گے تو ہمارے پیٹ میں اب درد نہیں ہونی چاہیے ہمیں حق بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے قبول کر لینا چاہیے اِلَّا الَّذِينَ تابو ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی و اور اپنی اصلاح بھی گی صرف توبہ نہیں توبہ سفار نہیں اپنی اسلح اسلح کیا ہوگی کہ جو حرکتیں کی تھی ان سے رجوع کریں وہ بیہ و اور ان باتوں کو بیان کر دیا جو چھپائی ہوئی تھی دیکھیں وہ بیان کریں گے تو تب ان کی توبہ قبول ہوگی پا الا اطوب علیہم تو ایسے لوگ ہیں جن کی توبہ قبول ہوگی وہ انتاب الرحیم اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں اللہ تعالیٰ انہی کی توبہ قبول کرے گا جو حق بات لوگوں تک پہنچا دیں گے اگر غصہ آنا ہے تو پھر قرآن اور سنت پر غصہ آنا چاہیے بات بیان کرنے والے پر غصہ نہیں آنا چاہیے یہ تو دو نمبر پالیسی ہے نا تو ڈاکٹر صاحب صاحب کی پرسنالٹی کو بھی اس طریقے سے کنٹراورشل بنایا گیا ہے اس لیے میں اسی کے تحت ان پر جو چاند بڑے الیگیشن لگائے جاتے ہیں ان کو میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں پہلا ان پر اعتراض لگا تھا واج الوجود کے حوالے سے اس پر میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا نور من نور اللہ کا عقیدہ وحدت الوجود اور علم الکلام مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھا ہوا ہے واقعی ڈاکٹر سہار صاحب سے بیان کے دوران ایسی گفتگو ہو گئی تھی جس سے وحدت الوجود کا جو غلط پہلو ہے اس کی طرف شائبہ جاتا تھا اور الحمدللہ میں نے ان کے ساتھ گفتگو کر کے اس کو کلیئر کیا ہے اور میں نے وہ ساری بات جو ہے اس میں لیکچر میں بتا دی ہے آج محل نہیں اس کا دوسرا یہ جو اکثر کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگوں کو اعتراض ہے کہ وہ رفع الدین نہیں کرتے تھے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت تو بھائیو یہ بھی بات جھوٹ ہے چودہ اپریل دو ہزار دس کو ان کی وفات ہوئی میں نے ان کا جنازہ بھی پڑھا ان کی وفات سے تقریبا دو سال پہلے تیرہ جون دو ہزار آٹھ کو میری ون ٹو ون میرے ساتھ ایک دو اور بھی انجینئرس تھے وہ بھی ساتھ تھے تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے کی گفتگو ان کے ساتھ جمعے والے دن ہوئی اس میں میں نے کیا بھی چیزیں ان سے ڈسکس کی تو میں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ڈاکٹر شاہ صاحب کے ساتھ تیرہ جون دو ہزار آٹھ کو تین نمازیں پڑھی جمعے کی نماز اصر کی نماز اور مغرب کی نماز وہ تینوں نمازوں میں انہوں نے ہاتھ بھی سنت کے مطابق باندھے جو صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پر رکھیں رفالدین کے ساتھ نماز پڑھی اور میں نے ان سے بھی ڈسکشن بھی کی کہ آپ رف الدین کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے تو انہوں نے کہا کہ میں کر بھی لیتا ہوں کبھی کبھار چھوڑ بھی دیتا ہوں تو میں نے ان کو کہا کہ آپ چھوڑتے کیوں ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ صرف اس وجہ سے سنت سے دور ہیں باقی عقائد و نظریات سے وہ لوگ قریب آ گئے باقی مجھے یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ سنت کے مطابق نماز اسی طریقے ہے میرا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب مقلد تھے یا نہیں جو کتاب و سنت کے منج کو مانتا ہے اس کو مقلد نہیں کہا جا سکتا اور نہ غیر مقلد ہم نہ مقلد ہیں نہ غیر مقلد ہم متبع سنت ہیں کتاب و سنت کو صحابہ تابعین تبہ تابعین کے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں کسی ایک بندے کے فہم کے مطابق نہیں یہ تقلید میں اور اس اطبہ سنت میں فرق سمجھ لیں تمام عائمہ احترام کی ہم عزت کرتے ہیں ان کی اجتماعی فکر کو لے کر چلتے ہیں کسی ایک بندے کی فکر کو لے کر چلنا اور باقی سب کو اس کی بنیاد پر غلط کہنا یہ تقلید ہے یہ تو حرام ہے اسلام میں البتہ صحابہ سابا تابعین, تابعین ان کے منہج کو لینا اور جو رائے غالب ہو اکثریت جس کے ساتھ ہو اس کو ماننا یہ ہے اتباع سنت کا جذبہ اس پر میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر گیارہ کے نام سے تقلید اور پہلے تین سو سال کے مسلمانوں کے اسلام کہ پہلے تین سو سال میں تقلید کی کیا شریعی حیثیت تھی جو آج بگڑی ہوئی شکل میں ہمارے سامنے آ چکی ہے اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب پر اہل تشیعوں کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ وہ ناپس بھی تھے اللہ میں نے جتنی محبت علی ڈاکٹر اسرار صاحب میں دیکھی ہے بہت کم لوگوں میں بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں چند ایک کتابیں لکھی ہیں ان میں سے ایک کتاب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بارے میں ہے مسیل عیسیٰ کے نام سے کہ سیدنا علی کی مثال اس امت میں عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہے کہ یہودیوں نے ان کا مکمل طور پر انکار کر کے کافر ہو گئے اور عیسائیوں نے مانا اور ماننے میں گلو کیا تو یہاں بھی ایک طرف رافضی ہیں کہ جنہوں نے ان کو ماننے میں گلو کر کے صحابہ کرام پر سعیدنا وبکر عمر عثمان اور سیدہ عائشہ پر لان تان شروع کر دی یہ دوسری اسٹیم کو نکل گئی اسی طریقے سے سعیدنا معاویہ پر بھی لان تعان کرنا کوئی چائز نہیں ہے ان کی غلطیاں اپنے جگہ لیکن اس کی بنیاد پر کسی بھی صحابی پر لان تان کرنا یا اس کو گالی دینا یہ حرام ہے غلطی کا بیان حرام نہیں ہے وہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے سوریہ یوسف میں حضر یوسف کے بھائیوں کی غلطیاں اللہ نے بتائی ہیں جو دو نبیوں کے صحابی ہیں اضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی سیابی حضرت یقوب علیہ السلام کے بیٹے صحابی دو رشتے لیکن اس کی بنیاد پر آج ان پر لام تام کرنا جائز نہیں ہے تو مسیل عیسہ انہوں نے کتاب لکھی سیدنا علی کے بارے میں الحمدللہ پاکستان میں نظام خلافت کیا کیوں اور کیسے اس کتاب میں بھی ڈاکٹر اسرار صاحب نے بالکل واضح طور پر لکھا کہ سیدنا معاویہ رضی ربی اللہ تعالیٰ کا جو سانف تھا سیدنا علی کی خلافت کے خلاف وہ بالکل غلط تھا اور بلکہ انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ یہ ایک قبائلی تعصب کا نتیجہ تھا خلافت جو ہے وہ سیدنا علی کا ہی حق تھا اور وہی خلیفہ راشد ہیں ایک قبائلی گروہ تھا جنہوں نے سیدنا معاویہ کو حضرت علی کے مقابلے پر کھڑا کیا یہ ڈاکٹر اسرار نے لکھا اس سے بڑی ان کی سیدنا علی سے محبت کیا ہو سکتی ہے باقی رہا مسئلہ وہ سیدنا علی کے بارے میں جو انہوں نے حدیث بیان کی تھی وہ حدیث جو بیان کی وہ شراب والا واقعہ اس کا رد بھی کیا ڈاکٹر تہرک آدری صاحب نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا کہ جی انہوں نے یہ کر دیا گسا کر دی یہ کر دی بھائیو حق کا تقاضا یہ تھا کہ ڈاکٹر تیر القادری صاحب میدان عمل میں علمی طریقے پر اترتے اور سنبی سن دعود کی اصول محدثین پر جو صحیح روایت ڈاکٹر اسراہ صاحب نے بیان کی وہ شراب والے واقعے میں سعیدن علی کے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 3671 3671 اس حدیث کو اصول محدثین پر ضعیف ثابت کرتے اب ڈاکٹر تیر القادری صاحب کو یہ بات تو پتا تھی کیونکہ وہ رابذیوں کو خوش کرنا چاہتے تھے تو ڈاکٹر اسرار صاحب کے خلاف کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ جو حدیث ڈاکٹر اسرار نے بیان کی ہے اس کی جو سب سے مضبوط سند ہے وہ للحاکم میں ہے اور وہ بھی ضعیف ہے اس میں تو چند ناسبی راوی ہیں حالانکہ روایت سنبی دور میں موجود ہے اور یہی روایت امام احمد ابریلوی صاحب کے جو خلیفہ ہیں انہوں نے چنزل ایمان کی جو شرح تھی الارفان مفتی نعم الدین مراد آبادی جو پیر کرم شاہ صاحب کے استاد ہیں انہوں نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے انہوں نے ہوشیاری یہ کیا کہ حضرت علی کا نام نہیں لکھا اس لیے وہ بچ گئے باقی انہوں نے لکھا کہ واقعہ ہے اب ٹھیک ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے کوئی بندہ اصول مدسین پر اگر اس روایت کو ضیع ثابت کر دیتا تو ٹھیک ہے عمل میں اترے تو روایت کو صحیح ثابت کرے لیکن اگر روایت صحیح ہے تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حق سے انعد کیا جائے کہ جو اپنے مطلب یہ دیسے ہیں وہ مان لی جائیں اور جو اپنے خلاف جاری ہیں ان کا انکار کر دیں اور ویسے بھی وہ روایت کوئی اے سچ ایسی بھی نہیں کہ جس کی وجہ سے سیدنا علی کی حرمت پر کوئی اثر آتا ہو وہ تو واضح موجود ہے کہ حرمت شراب سے پہلے کا وہ واقعہ تو بہرحال میری اس میں رائے ہے کہ اگر کسی نے اختلاف کرنا ہے تو علمی طریقے سے کرے دو نمبری کے ساتھ نہ کرے اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب پر یزیدیت کا الزام لگایا گیا یہ بھی سو فیصد غلط ہے اور بلکہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے اہل تشویوں کے اوپر کہ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے جامی دشمن اور ذاتی دشمن بن چکے ہیں صرف اپنے مولویوں کی پٹی پڑھانے کی وجہ سے اور عجیب و غریب یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ کتے کی شکل بنائی ہوئی ہے اور وہ بھونکتا ممکنہ دکھایا اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی شکل آگے لگائی ہوئی ہے یہ علمی طریقہ ہے کسی کی غلطی نکالنے کا اور خود پڑھتے نہیں ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے پورا ایک لیکچر دیا ہے اے آر وائی ڈیجیٹل کے تھرو جو یو پہ رکھا ہوا ہے شہادت حسین ایک گھنٹے کا آف دا وے جا کے انہوں نے حضرت حسین کو رپورٹ کیے, سپورٹ کیا آف دا وے جا کے ایک تو ہوتا ہے نا بالکل وے پر آف دا وے جا. اور انہوں نے بالکل وہ مانگے دو یہ بات کی کہ سیدنا حسن کی صلاح کے بعد خلاف راجدہ ختم ملوکیت شروع ہے اوپر والے اسلام کے جو منارہ تھا اس میں سے ایک حصہ غائب ہوا اور دوسرا حصہ اس وقت غائب ہوا جبکہ یزید بن ماویہ جو ہے وہ حکومت پر چڑھ گیا جہاں تک ڈاکٹر صاحب لکھے پھر حضرت حسین کو سپورٹ کیا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کی فکر ان کو سمجھتی ادروائز کبھی بھی حضرت حسین کو سپورٹ نہ کرتے اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ خلافت کے حوالے سے جو ان کی کوششیں ہیں وہ تینوں لٹمس ٹیسٹ جو میرے نزدیک ہیں آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں ان پر پورا ہو سکتا تو میرے جیسا بندہ جو کہ آل بیت سے محبت اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے صحابۂ کرام علی امردوان سے محبت کرنے والا ہے نہ تو ہم رافضیوں کی طرح صحابہ اکرام پر لان تان کرتے ہیں نہ ان کو گالی گلوچ دیتے ہیں غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنا الگ چیز ہے وہ میں نے بتا دیا اس کی بنیاد پر لان کرنا یہ حرام ہے اور ممبروں پر گالیاں نکالنا یہ حرام ہے اور نہ ہم اس طرح ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت میں غروب کرتے ہوئے غلط چیزیں غلط عقائد ان کے ساتھ منسوخ کر دیں کہ اب سعید علی کی محبت کا تقاضہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب امان چیپٹر میں دو سو چالیس نمبر حدیث ہے علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اب اگر کوئی اس حدیث کے تحت یا علی مدد کہنا شروع کر دیتا ہے تو وہ علی کا دشمن ہے سیدنا علی کی محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ سیدنا علی کو مشکل کشا مان کر ان کی عبادت شروع کر دی جائے کیونکہ عیا کا نابو و عیا کا عبادت صرف اللہ کی اور دعا صرف اللہ کی. دعا کیا ہوتا ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا تو غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اس چیز کا تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار ہے یا نہیں شیخ ابد القادر جنانی رحمۃ اللہ علیہ کو اختیار ہے یا نہیں فرشتوں کو اختیار ہے یا نہیں اس کا تو جھگڑا ہی نہیں ہے فرشتوں کو اختیار ہے نا بارش برسانے کا اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی تو کیا ہم بارش فرشتوں سے مانگے مانگیں گے تو مشرق ہو جائیں گے اللہ سے کہیں گے کیا اللہ بارش برسا اللہ فرشتوں کو بھیجے ہواؤں کو بھیجے کسی بھی چیز کو بھیجے یہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت ہے اسی طریقے سے سیدنا علی کو جب دعا میں پکاریں گے تو یہ پھر چیز سیخال شرک شرف دعا ہوگی یہ سیدنا علی کے ساتھ دشمنی ہے تو ڈاکٹر صاحب صاحب وہ تینوں لیٹمس ٹیسٹ ان کی فکر الحمدللہ پاس کرتی ہے جو میری میرا استاد ہے نمبر ایک دعوت کل القرآن ان کی تھی الحمد نمبر دو پر جتنا زیادہ زور وہ دیتے تھے ایک تو وہ کتاب وہ ہے نا جو عام طور پہ مشہور ہو چکا ہوا ہے جس کی بنیاد پر ایک بالکل ڈیویشن والا راستہ اختیار کر لیا گیا اور نمبر تین فکر حسین ان کو بالکل کلیئر تھی رضی اللہ تعالی اب میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں شاید آپ کو برا لگے کسی کو لیکن اگر علا وجیب بصیرت سنیں گے تو یہ بات غلط نہیں جو لوگ بھی آج کے دور میں لوگوں کو ڈاکٹر اسرار صاحب سے متنفر کرواتے ہیں میرے نزدیک وہ قرآن کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں میرے نزدیک یہ میرا حساب ہے کیونکہ میں نے ساری بڑی بڑی تفصیلیں پڑھی ہیں تفصیل تبری ہو ابن کثیر ہو یا اور تفسیر اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے وہ ایک سو آٹھ گھنٹے میں بیان القرآن جو انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر نائنٹین نائنٹی ایٹ میں ریکارڈ کروائی وہ میں نے سنی ہے ویڈیو لیکچر سے میں, میں اللہ وجہ بصیرت کہتا ہوں اتنا بڑا کام شاید ہی امت میں کسی کے حصے میں آیا ہو اور میرے نزدیک دور حاضر میں تین پرسنالٹیز ایسی ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے حوالے سے وہ خدمت کی ہے جو پچھلے ہزار سال میں دکھانا شاید ناممکن ہو نمبر ایک ڈاکٹر اقبال جنہوں نے فکر پیدا کی قرآن کی قرآن میں ہو گئے زم اے مرد مسلمان اور کیا ہو میں ڈیٹیل سے بیان کرتا ہوں ڈاکٹر شاہ صاحب کا پورا لیکچر بھی ہے قرآن اور اقبال یو پہ رکھے وہ اس کبھی سنے آپ دوسری پرسنالٹی جن کو ڈاکٹر اقبال ہی نے اپنی زندگی میں پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا کہ یہ بندہ امت کو لیڈ کرنے کی اگر کوئی پوری دنیا میں اس وقت کوئی بندہ مسلمانوں کو لیڈ کر سکتا ہے انٹلیکچل لیول پر الزر یونیورسٹی میں بھی انہوں بھی ان کو کا اور وہ دوسری پرسنالٹی ہیں مولانا مودودی رحمت اللہ نے اور پھر ان کے شاگرد ڈاکٹر اسراف صاحب یہ تین پرسنالٹی یہ میرا اجتہاد ہے کسی کو بھی حق ہے اس کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولویوں نے صرف اپنی روٹیوں کے چکر میں ایسے لوگ جو دین کو آج کے پڑھے لکھے لوگوں کے تک پہنچا سکتے تھے ان کے اور آج کے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے باتوں کو سمجھتے ہیں اب مولویوں کو بے کو کیا پتہ جاولوجی کیا ہے ایسٹرانی کیا ہے ایمرولوجی کیا ہے اور قرآن میں ایک ہزار سے زیادہ آیات سائنٹفک فیکٹس کے اوپر ہے اور آج میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کئی بار سوال ہے ایسے ٹی وی پہ نوجوان کر رہے ہوتے ہیں جو میرا خیال ہے مولوی سمجھ بھی نہیں سکتے جواب دینا تو بڑی دور کی بات ہے تو ایک اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں لیکن اکثریت جو ہے وہ طریقے سے ہے بہرحال اس حوالے سے ڈاکٹر کی جو فکر ہے طریقے سے دوسرے نمبر پہ اگر میں سمجھتا ہوں کوئی فکر تھوڑی سی ڈیویشن کے ساتھ وہ جماعت اسلامی کی فکر ہے کہ جو کتاب و سنت کے اس منحج کے قریب ترین ہے جس طریقے پر کام ہونا چاہیے باقی کمزوریاں اپنی جگہ کمزوریوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کسی سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے غلطیوں سے کوئی بندہ مبرہ نہیں ہے لیکن اوور آل منحج کو دیکھنا کہ دعوت الاقرآ اطال کی لوگوں کو ترغیب دلانا اور اسی طریقے سے خلافت کو فکر حسین کے اعتبار سے سمجھنا کہ خلافت کیوں نظام اس کا ضروری ہے یہ الحمدللہ چیزیں ان کو سمجھتی ہیں ان دونوں پرسنالٹیز کو ڈاکٹر اسرار اور مولانا مودودی اور یہاں پر میں ایک تلق جملہ بھی بول دوں اتنے زیادہ تاریخی جملوں کے بعد اگر میرے منہ سے اب ڈاکٹر اسرار یا مولانا مودودی کے بارے میں کوئی سخت بات نکل جائے تو کسی کو اس کو بھی نگیٹو نہیں لینا چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار یہ دونوں پرسنالٹیز گلوب کے درجے تک اہل تشیوں کے خلاف تھے اور بعض اوقات ان سے زیادتی بھی ہو جاتی ہے اس مسئلے میں لیکن اس کے باوجود اتنے منصف مزاج وہ لوگ تھے کہ اہل تشیدوں سے ان کا جتنا بھی اختلاف اور جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ویر اس کے باوجود جب سیدنا حسین کی باری آئی ہے یہ خلافت راشدہ کی باری آئی ہے پھر انہوں نے حق باد ویار کی ہے اس میں لحاظ کوئی نہیں کیا یہ ان کے منصف مزاج ہونے کی بھی نشانی ہے تو ایسے اینٹی شیعہ لوگوں سے اگر حق بات اس طریقے سے نکلے ان کو تو چاہیے تھا کہ اینٹی شیعہ ہوتے ہوئے غلوم میں جاتے تو یزید کو صحیح کہہ دیتے حسین کو باغی کہہ دیتے لیکن نہیں منصف مزاج سے حق کو سمجھنے والے تھے یہ میں نے دونوں چیزیں اس حوالے سے بیان کر دی اب ہمارے تقریباً بارہ تیرہ منٹ رہ گئے ہیں تو وہ میں چار ادیس بھی بیان کر دوں ایک دفعہ روشی پڑھ لیجیے اللہ مس اللہ محمد محمد کما صلی بروحم وجید اللہ مبارک محمد کما بارکر بھائی نہیں انل المنکر پہلے میں نے اس کا نام لیا امبر بالمعروف معروف بہت چھوٹی چیز ہے اس کے مقابلے میں بالمعروف بہت لوگ کر رہے ہیں نہیں انل المنکر یہ اسلام میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے نیکی کا نماز روزہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کے اور اسی کی اعلیٰ ترین وہ شکل ہے جو کتا ہے جو میں نے کہا کتازم بونم آف اسلام کتاب دراصل ہے کیا ہے نئی من کر دلحد ہاتھ کے ساتھ برائی کو روکنا یہ کتاب ہے لیکن کتاب آخری سیڑھی ہے پہلی سیڑھی نہیں ہے ہی آخری سیڑی پر کو جم مارنے کی کوشش کرے اور پچھلے سٹیپس اس نے کور نہ کیے ہو تو ایسے بندے کے بارے میں آپ کیا کہ وہ ہوا میں تیر چلانے والا ہوگا صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے یہاں پر میں بیان کر دوں شروع میں کہ سیدنا علی کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی فرمایا اے علی جب جانا تو ان کو داغت دینا یہ نہیں ہے پھڑکا دو پلاں کو اڑا دو فلاں کو گدکشم لے کر کے اتنے بندے مار دو نہیں یہ نہیں فرمایا دعوت دینا اے علی تیری وجہ سے اگر ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا اور یہ غزوہ خیبر کوئی عام غزوہ نہیں ہے کتنے ہفتے گزر چکے ہیں مسلمانوں کو پتہ نصیب نہیں ہو رہی اس وقت تو حضور کا غصہ عروج پہ ہونا چاہیے تھا جلال عروج پہ ہونا چاہیے تھا اس جلال کے باوجود دعوت و تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اس کا دامن نہیں چھوڑا اور ہمایا علی پہلے دعوت دینا اگر تیری وجہ سے ہدایت مل گئی کسی کو تیرے لیے سر اونٹوں سے بہتر ہے پوری نظر سمجھ جائے گی کہ تال کے میدان میں بھی پہلے دعوت ہے سورہ الفرمان آئے نمبر باون فلافرین و چاہد ہوں جہادہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کی پرواہ مت کیجیے اور اس کتاب کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کیجیے اسی کتاب سے تدکیہ نفس ہوگا اور پھر اعلیٰ ترین درجہ کتاب کا بھی ہوگا نئی عل منکر کے حوالے سے پرانے پاک میں اہم ترین آیت سور عمران کی آیت نمبر 110 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم تم خیرہ اخرجت للناس ابل بالمعروف و تنہل منکر وتؤمنون اب تم سب سے بہترین امت ہوا ہے مسلمانوں جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو ترتیب بڑی انٹلیکچل ہے نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو حالانکہ اللہ پر ایمان لانا پہلے ہونا چاہیے اصل اس میں میسج یہ ہے کہ جو لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں دراصل وہی صحیح ایمان لانے والے ہیں جو گونگے شیطان بن گئے ہیں اور حق بات لوگوں میں بیان نہیں کرتے اور لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے وہ اصل میں اللہ کے بارے میں ہمیت ہی نہیں رکھتے وزین اللہ ایمان والے تو شدید ترین اللہ سے محبت کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا وہ اللہ کی حدود کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ سکے گا امر بھی معروف نہیں اللہ من کرے گا اور ایسا ہی بندہ ایسا ہوگا جو صحیح ایمان والا ہوگا اب وہ پانچ حدیثیں جو میں نے آخر کے لیے رکھی تھیں وہ بیان کر دو حدیث نمبر ایک صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حدود میں سستی کرنے والوں کی مثال بیانائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ سفر پر نکلے مثال کے طور پر یہ بیان فرمایا اور دریا کے سفر پر جب وہ نکلے تو کشتی دو منزلہ تھی انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوڑا ڈالتے ہیں کوڑا ڈالا تو کچھ لوگوں کا نام نیچے والی منزل کے لیے نکلا اور کچھ کا اوپر والی منزل کے لیے تو لوگ اپنی اپنی منزلوں میں چلے گئے لیکن پانی جو پینے والے تھا وہ پانی اوپر والی منزل میں تھا نیچے والی منزل کے لوگوں کو پینے والا پانی لینے کے لیے اوپر والی منزل میں جانا پڑتا تھا جس سے ان کو تردد ہوتا تھا سیڑھیاں چڑھنے کا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے اسی کشتی کے پہنے میں خوراک کر لیتے ہیں پانی تو ہماری کشتی کے نیچے دریا کا موجود ہے وہ نکال کر استعمال کر لیں گے تو اب بتائیں اگر وہ کشتی کو توڑتے ہیں تو کیا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب اگر اوپر والی منزل والے لوگ ان کو کشتی میں سوراخ کرنے سے روکتے ہیں تو خود بھی بچتے ہیں اور ان کو بھی بچاتے ہیں اور اگر یہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنی منزل میں سکی ہیں وہ اپنی منزل میں سوراخ کر رہے کرتے رہیں تو خود بھی ڈوبیں گے اور وہ تو ڈوبیں گے ڈوب تو جو امر بل و وہ نہیں علن منکر نہیں کرتے لوگوں کو نیکی کا حکم اور برائی سے نہیں روکتے اور یہ بھی دیکھے اس میں مثال اصل میں نہیں علن منکر کی ہے کہ اس برائی سے روکا جا رہا ہے تو خود بھی ڈوبیں گے ہم تو ڈوبے ہیں زنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے وہ والا معاملہ ہو جائے گا دوسری حدیث صحیح مسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی برائی کو دیکھے تو ہو سکے تو اپنے ہاتھوں سے روکے اگر ہاتھوں سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا اتنا کمزور ایمان والا ہے تو کم از کم دل میں برا جانے لیکن ساتھ ہی فرما دیا وزال کا اب یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. یعنی یہ سمجھے کہ ایک بار ایک دھاگے سے ایمان جڑا ہوا ہے کمزور ترین درجہ دل میں برا تھا اور اس کی حکمت بھی سمجھ آتی ہے میں پریکٹیکلی بات کرتا ہوں دیکھیں جب آپ برائی کو ہوتے دیکھیں گے نا اور صرف دل میں برا جانیں گے اور زبان سے برا نہیں کہیں گے ایک وقت آئے گا کہ آپ خود بھی اس برائی کا شکار ہو سکتے ہیں عادی ہو جائیں گے مثال کے طور پر کوئی بندہ ہائس میں سفر کرتا ہے اور ہائس والے نے اونچی آواز میں گانے لگائے ہوئے ہیں تو ایک بار تو کوشش کر کے اس کو کہیں بھائی گانے بند کر دو وہ کرے نہ کرے الگ بات آپ تو کوشش کریں آپ کی کوشش کا یہ نتیجہ ہوگا کہ آپ کے دل میں وہ نفرت تازہ ہوتی رہے گی کہ یہ غلط ہے پھر اگر وہ گانے چلائے گا تو اور نفرت آپ کے دل میں پیدا ہوگی لیکن اس کے برعکس اگر آپ اس کو منع نہیں کرتے ایک وقت آئے گا آپ خود بھی سننا شروع کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا ہے کہ کم از زبان سے ضرور برا کہا جائے کیوں کہا کہ دل والا تو آخری درجہ ہے اور کمزور ترین درجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا طریقہ یہی تھا کہ اس طریقے سے ہی ترغیب دلایا کرتے تھے کہ اس پہ نہ آنا کم از کم زبان سے اور ہمت ہو تو ہاتھ سے لیکن وہ منج کا وہی طریقہ ہوگا جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں حدیث نمبر تین جامعہ ترمزی سن نبی دعود اور ابن ماجہ میں صحیح صنعت کے ساتھ یہ حدیث ہے بہت زبردست حدیث ہے امیر المومنین خلیفہ اول سیدنا النا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے نے صحابہ اکرام کو محاطب کر کے اور تابعین کو محاطب کر کے کہا کہ اے لوگوں تم اس آیت سے غلط مطلب نکالتے ہو کون سی آیت صورت المائدہ کی آیت نمبر ایک سو پانچ تلاوت کی سعیدنا وبک نے رضی اللہ تعالیٰ نم. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آمنوا علیکم لا یضرکم من ضل اذا اے ایمان والو تمہارے لیے بس تمہاری اپنی جان کی فکر ہونی چاہیے تم پر اپنی جان کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے لا یا من وز تدئی تم جو گمراہ ہو چکا ہے اس کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم ہدایت پر ہو تو اس سے لوگوں نے یہ مطلب بظاہر یہی مطلب نکلتا ہے کہ خود آپ صحیح راستے پر چلتے رہو جو غلط پہ ہیں وہ چلتے رہے تمہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن یہ آیت یہ حدیث نہ بھی ہوتی یہ آیت ہے ہی آؤٹ آف کنٹیکسٹ اس سے پچھلی آیت پڑھے نا اگر ایک سو چار تو قرآن خود اپنی حفاظت کرتا ہے کتاب ان خود سے لت آیا تو, قرآن کی تفصیل خود ہی ہوئی ہوئی ہے ایک سو چار نمبر آیت میں ہے کہ جب اہل ایمان اہل کتاب کو دعوت دیتے ہیں اس قرآن کی طرف تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس دین پر رہیں گے جس پر ہم نے اپنے ابا اجزاد کو پایا یہ دعوت و تفلیح کے بعد آ رہی ہے پھر اگلی آیت آ رہی ہے کہ مسلمانوں تمہیں ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا یعنی تم نے تو دعوت کا کام کر لیا اب اگر یہ حق راستے پر نہیں آتے تو تمہیں نقصان نہیں ہوگا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آ رہے جیسا کہ سورت البقرہ میں آتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے دوستیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا تو یہ لوگ دوزخ میں کیوں پوچھ گئے کی؟ آپ کا کام تو صرف دعوت دینا ہے وہ علینا اللہ البلاغ آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے ہتائے تو اللہ کے ہاتھ میں انقلام یہ شاہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے جس چاہتے ہے ہدایت دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں لیکن بلٹن ہدایت کسی کو دینا یہ اللہ کے اختیار میں رہنمائی تو آپ جسلم کرتے ہیں وہ سورہ شورہ میں ہے وہ انقلا تحدیلات مستقیم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بال ضرور آپ لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاتے ہیں اور بڑھ کے دیکھ لیں سوریہ کا آخری رکوع ہے وہ قرآن ہی ہے ہدایت جس کی طرف بلاتے ہیں تو سعیدہ بکر نے یہ آیت پڑھی تو کہا کہ تم اس سے کیا غلط مطلب نکالتے ہو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ بے شک جو لوگ برائی کو دیکھیں اور پھر اس کو نہ روکیں قریب ہے کہ اللہ کا عذاب ان سب پر آ جائے گا کرنے والوں پر بھی اور نہ روکنے والوں پر بھی یہ سعیدہ مکر فی رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تشہیران دی حدیث نمبر چار جامعہ ترمزی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو ورنہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا اور تم دعائیں کرو گے اور اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا یہ دو باتیں اور معذرت کے ساتھ شاید آج پاکستان کی یہی حالت ہو چکی ہے حدیث نمبر پانچ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے یہ بہت اہم ہے میں نے آخر میں رکھی تھی دعوت و تبلیغ کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی کہ قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جو دوزخ میں اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹے گا اور اس کی انتڑیاں آگ کی بنا دی جائیں گی جیسا کہ کولو کا گدا کاٹتا ہے جیسے ہمارے ہاں کولو کا بیل ہوتا ہے گندم کو سٹوں سے الگ کرنے کے لیے تو عرب کے اندر جو ہے وہ گدا چلایا جاتا تھا وہ ایک رسی سے بنا ہوتا ہے یا وہ ایک سخت لکڑی کے ساتھ تو وہ اپنی انتڑیوں کے ساتھ بنا ہوگا اور دوزک میں چکر کاٹ رہا ہوگا تو اہل دوزک اس کے گرد جمع ہوں گے وہ کہیں گے حضرت صاحب آپ کدھر یہ میں آج کے دور میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ حضرت صاحب ہوں گے آپ تو ہمیں دنیا میں نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے اور آپ خود دوزک میں تو کہیں گے کہ افسوس کہ میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیا کرتا تھا اور برائی سے روکا کرتا تھا لیکن خود اس میں ہی مبتلا جس طرح آج تک کرتے ہیں لوگ دیندار طبقے میں یہ بہت بات پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے عام لوگ جو دیندار سے مترفر ہیں گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور رزق حلال نہیں ہے رزق چل رہا ہے سود کے اوپر تبلیغ بھی ہو رہی ہے سارے کام ہو رہے ہیں رزق خراب ہے باقی معاملات بھی خراب ہیں اخلاق بھی نہیں ہے حقوق العباد کا بھی خیال نہیں ہے چند ایک زوائر کا نام دین رکھ دیا ہوا ہے تو یہ ایک جو نیکی کی دعوت دینے والے لوگ ہیں مجھے بھی آپ کو بھی سب کو اس آئنے میں اپنی شکل دیکھنی چاہیے اللہ کہیں ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو جائے ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ ہم اس میں شکار ہو جائیں کہ خود اس پر عمل کر رہے نہ ہو اور لوگوں کو اس کی طرف برا رہے ہوں اسی لیے سورہ سب میں آیا اے ایمان والوں لما تقولون تقول تفعلون وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں اسی لیے قران پاک میں سورہ حامی مسجدہ میں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اللہ کی طرف بلانا کیا ہے یہ واتاصموا اور خود بھی نیک کام کرے اور کہے کہ ان من المسلمین میں بھی عام مسلمانوں میں سے خود بہت بڑا بزرگ نہ بن کے بیٹھ جائے پروٹوکال نہ لے کے میں بھی عام مسلمان ہوں میں بھی اللہ کا فرما بردار ہوں تو یہ ایک میرا جملہ یاد رکھیں اگر دائی خود عمل نہیں کرے گا تو دعوت و تبلیغ الٹا بدنامی بن جائے گی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے خود بھی نیک کمال کرے اور پھر بھی اپنے آپ کو ایک عام مسلمان کہے یہ بھی پھر مجھے وہی میری رگ پھڑک اٹھتی ہے اس میں بھی اینڈ پہ آیا کہ اپنے آپ کو مسلمان کہے کوئی نہیں آیا بھائی اپنے آپ کو بریلوی دو بندی اہل حدیث یا اہل تشو کہ یہی کہے کہ میں عام مسلمان ہوں اسلام کی دعوت لے کر چلے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سارے لوگ ماض اللہ کافر ہے میں جماعت المسلمین کی طرح تخفیر بھی نہیں کرتا لیکن جماعت المسلمین کی جو یہ فکر کا حصہ ہے یہ پازیٹو ہے کہ ہمیں مسلمان کہلوانا چاہیے باقی ان کی جو تکفیر والا معاملہ ہے ان کی اصلاح کرنی چاہیے اور اس بارے میں جو سورت الحج کی آخری آیت ہے وہ تو بالکل واضح آیت ہے ملتا ابیکم ابراہیم ہوا سما کم المسلم پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جنہوں نے اس قرآن کے نظور سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا تھا اور اس کتاب میں اللہ نے بھی انڈوز کرتے ہوئے تمہارا نام مسلم رکھ دیا ہے یا اردو میں مسلمان اس جگہ میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ مسلمان نکل مسلمان مسلم انگلش میں عربی میں انگلش مسلم کیسے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہما ہوا سم آپ تمہارا اسم مسلمان رکھا گیا باقی قرآن میں جہاں بھی آئے وہ دو نمبری مولوی کر جاتے ہیں کہ جی یہاں مسلم سے مراد ہے فرما بردار ولا سم تم نا اللہ یہاں ترجمہ نہیں کچھ اور ہو سکتا کیونکہ سم ما تمہارا اسم مسلمان ہے الحمدللہ اب کنکلوڈنگ تین منٹ میں میں وہ بات کر دوں کہ بھائیو سورت الاثر میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ڈیٹم لیول کے طور پر چار شرائط بیان کی ہیں ویسے امر بالمعروف معروف ونہی علی منکر پر مسئلہ نمبر چوبیس کے نام سے بھی اہل سنت باغ ڈاٹ کام پر میری تقریباً پچیس منٹ کی گفتگو رکھی ہوئی ہے وہ بھی سن سکتے ہیں لیکن یہاں صورت الاصح کے حوالے سے یہ بات کلیئر کر لیں کہ کامیابی کے لیے کم از کم چار شرائط زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ انسانیت ہے ہی خسارے میں زمانہ کیوں گواہ ہے زمانہ وہ وقت دیکھا ہے کہ صرف اٹھہتر بندے نو علیہ اسلام پر ایمان لائے باقی سب گھر کو ہو گئے انسانیت خسارے میں ہی ہے زمانے نے وہ وقت بھی دیکھا کہ لوت علیہ اسلام پر دو بیٹیاں اسلام لے کر آئیں باقی ساری قوم ہلاک ہوئی زمانہ یہ دیکھتا آ رہا ہے زمانہ گواہ ہے اس بات پر کہ انسانیت ایز ہول خسارے میں ہی چلتی آ رہی ہے لیکن سارے نہیں کم از کم جس میں یہ چار شرطیں پائی جاتی ہوں الدین آ منو ہاں مگر جو ایمان لے آئے وہ آمین اور نیک امال اختیار کی بس یہاں تک کہ ملا کی دوڑ مسجد تک یہی دو باتیں ہوتی ہیں یہ ففٹی پرسینٹ ہے اور اسلام ٹوٹل پیکج ہے یہ بولین الجبرا والی بات ہے زیرو یا ون ہے یا اسلام پورا لینا یا پورا چھوڑ چھوڑنا یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کا اسلام لے لینا یہ چار شرطیں کم مت کم ہے خزارے سے نکلنے کے لیے یہ کوئی بزرگی یا ولایت کا درجہ نہیں ہے کم مت کم اللہ دین امن عامل السوالحاد تیسری شرط واس بلحق وسیعت کرتے رہنا ہے حق بات کی حق کیا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ قرآن حق ہے سورہ بنی سعید اور بالحق کی امزل نہ نزل اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ اترا حق کا مطلب پرپز فل بڑا مقصد یہ بڑا مقصد کتاب ہے حق بات کی دعوت دیتے رہے اور حق بات کی دعوت دیں گے فینٹی تو مست ہے تو سادی فرما دیا سو بھی سب پھر جب پھینٹی لگے تو خود بھی صبر کریں اور لوگوں کو بھی صبر کی طرف بلائیں پھینٹی تو لگے گی یہ تو بات ہے اپنے مسلمانی مخالفت شروع کر دیں گے غیر مسلموں کو تو چھوڑیں حق بات کڑوی ہے ایسی کڑوی بات ہے جو اللہ کے انبیاء کرام علی مسلم جن سے بیٹی زبان کسی کی نہیں ہو سکتی تھی ان سے نہیں کسی نے سنی چہ جائے کہ ہم حق بات کریں تو بھائیو آخر میں میں پھر مشورے کے طور پر آپ کو یہ بات کہوں گا کہ ریسرچ پیپر نمبر فور میرا امام الانبیاء کی دعوت قرآن پچاس آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ دعوت و تبلیغ کرنے والے مسلمانوں کو وہ پچاس آیات زبانی آنی چاہیے اور میں نے لکھی بھی اسی لیے تھی کئی سالوں میں قرآن پاک پڑھنے کے بعد کہ یہ آیات ایک دائی کو آنی چاہیے اگر اس نے دعوت ال القرآن کرنی ہے اور انشاءاللہ ہم نے کرنی ہے یہ یہی دعوت ال القرآن کرنی ہے یہی تو قرآن کی دعوت ہی و ہاتھ کی دعوت ہے تو وہ پچاس آیات ہمیں زبانی آنی چاہیے کم از کم لکھی ہوئی تو پاس موجود ہو ہر لیکچر کے بعد ہم وہ دیتے ہیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر بھی صرف چار سرخوں دو ورکوں کا وہ ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپر نمبر فور امام الانبیاء کی دعوت قرآن میری نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن میری دعوت قرآن نہیں اور اسی کو میں نے بریف کیا ہے دو گھنٹے کے لیکچر میں امام الانبیاء کی دعوت قرآن وہ بھی ال سنت پاک ڈاٹ کام پر پہلے نمبر پہ وہی لیکچر رکھا ہوا ہے جو میری زندگی کے اہم ترین لیکچرز میں سے ہیں اور انشاءاللہ شاء آج کی بھی جو گفتگو ہے اور پچھلی گفتگو ملا کر یہ تقریباً ایک سو بیس پچیس منٹ کی گفتگو بن جائے گی یہ مسئلہ نمبر 47 کے نام سے ہمت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ بھی کر دیں گے اور اس کا ٹائٹل ہوگا خلافت قرآن اور منہج انقلاب نبوی کے تین سٹیپس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نام سے مسئلہ نمبر 47 انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی دعوت کو عام کر کے اجماع کو حجت مانتے ہوئے سلب کے منہج پر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے